السلام علیکم ان الحمد للہ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 مبارک الدریاسی والی الالباب میرے بھائیو قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس کی عظمت کے بیان کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے اس قرآن پاک کے مسلمانوں پہ کئی ایک حقوق ہیں ان میں سے چھ حقوق بنیادی حقیقت رکھتے ہیں پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اللہ تبارک و تعالی سورہ سور میں شاش رماتے ہیں مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ کہ جو کلام اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کی تلاوت کے لیے اور سورت النمل میں ارشاد ہوتا ہے وہ امی تو انسلمین وہ ان اقلو القرآن کہ مجھے جہاں پہ یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کا تابع دار بندہ بن کے رہوں مسلمان بن کے رہوں وہی مجھے یہ بھی آڈر ملا ہے کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا رہوں اور میرے بھائیو یہ قرآن پاس کا جو پہلا حق ہے یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے مقصد کیا ہے کہ تلاوت کر کے قرآن پاس کو سمجھا جائے اور دوسرا قرآن پاس کا حق یہی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اس قرآن پاس کے معانی و مفاہین کو جانا جائے اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ہمارا رب اس کلام میں جس کی بڑی دنیا میں دھوم ہے جس کی بڑی شہرت ہے جس کا بڑا چرچا ہے اس میں رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کن چیزوں سے ہمیں روک رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولاد کبھی اومند نہیں اولیا لوگوں وہ کلام جو تمہارے رب کی طرف سے نادل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے اوپر عمل کرو اور اس کے سوا جو دیگر وری ہیں ان کی پیروی نہ کرو تو پہلا حق کیا تھا میرے بھائیوں کہ اس کی تلاوت کی جائے دوسرا حق یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو کل عمل کیا جائے اور یہی اللہ تبارک طرح صحت میں فرما رہے ہیں کہ ما استبی او ما ضلع ولاد کبھی اولیا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کا اتباع کرو قرآن کے اوپر عمل کرو قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو میرے بھائیو قرآن پہ کیسے عمل ہوگا جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھیں گے قرآن پاک کا سدما نہیں سیکھیں گے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے قرآن پاک کا میرے بھائیو مسلمانوں کے اوپر چوتھا حق یہ ہے کہ جب تبلیغ کی جائے جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں جب آپ داقتیں دین کے لئے نکریں تو کس کتاب کو اپنا نصاب بنائیں کس کتاب کے ذریعے تبلیغ کریں اللہ حرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالتا کہ اے نبی علیہ السلام جو کلام اوپر سے نازل ہوا ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے جو میں نے نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کی کیجیے یہ لوگوں تک پہنچائیے میرے بھائیوں تبلیغ آج بہت سی جماعتیں کر رہی ہیں بہت سے مسلح کر رہے ہیں بہت سے مدد کر رہے ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں آسمان والا رب کہہ رہا ہے کہ میرے کلام پاک تبلیغ دیئے یہ لوگوں تک پہنچائیے اس کے الفاظ پہنچائیے اس کے معنی پہنچائیے لیکن ہم نے اپنے اپنے مسلب کو پکڑ لیا اپنی اپنی جماعت کو پکڑ لیا اپنے اپنی کتاب کو پکڑ لیا اور رب العالمین کی کتاب کو بھول گئے میرے بھائیوں تبلیغ کیجیے دعوت دیجیے تبلیغ کرنے والے سے بہتر کوئی نہیں ہے دعوت دین دینے دین والے سے بہتر کوئی نہیں ہے لیکن دعوت کس کی دینی ہے کیا اپنے بزرگوں کے خواب سنانے ہیں کیا اپنے بزرگوں کے جھوٹے سچے واقعات سنانے ہیں کیا اپنے بزرگوں کی کتابیں نمازوں کے بعد پکڑ کے لوگوں کو سنانی ہے نہیں نہیں تبلیغ دیجئے دعوت دیجئے کس کی تبلیغ کیجئے رب العالمین کے کلام کی تبلیغ کیجیے اور تبلیغ کے لیے اس کلام پاک کو سیکھنا پڑے گا اس کے معانی واہین کو جاننا پڑے گا اس کا تجمہ سیکھنا پڑے گا اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا میرے بھائیو قرآن پاک کا پانچ ماہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوں جب کسی میں جھگڑا ہو جائے معاملہ سالت تک پہنچے معاملہ جج تک پہنچے تو سالت اور جج فیصلہ کریں تو کس کے مطابق انگریزی قوانین کے مطابق نہیں فرانسی قوان... فرانسیسی قوانین کے مطابق نہیں ہندوؤں کے قوانین کے مطابق نہیں سکھوں کے قوانین کے مطابق نہیں پولا کہ الظالمون اقول پولا کہ فیصلہ جب بھی کرنا ہے اللہ کی نازل کرنا کلام کے مطابق کرنا ہے اللہ کی نازل کرتا کتاب کے مطابق کرنا ہے پتا یہ چلا کہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی اس قرآن پاک کو سننا پڑے گا اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا اس کی تفسیر کو جاننا پڑے گا میرے بھائیو قرآن پاک کا چھٹا بڑا حق یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو ہماری بیگم بیمار ہو ہمارا بچہ مریض ہو جائے ہمارے والدین میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو ہم شفا کے لیے رجوع کس کی طرف کریں اللہ کے کلام کی طرف کریں اللہ کا کلام اس میں شفا ہے وَلنسل من القرآن ما للمؤمنين ولا الظالمين إلا خَسَارًا ہر مسلمان مانتا ہے قرآن پاک میں شفا ہے منہ سے یہ کہتا ہے منہ سے یہ مانتا ہے لیکن جب اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر قرآن پاک کے ذریعے دم نہیں کرتا پھر پیروں کی طرف کاٹتا ہے پھر قبروں کے چکر کاٹتا ہے پھر قبروں میں بکرے کرتا ہے قبروں کا کرتا ہے صحیح مانوں میں قرآن پاک سے رو کیوں نہیں کرتا اس لیے اس کو پتا ہے کہ قرآن ذریعے مجھے شفا نہیں مل رہی کیوں نہیں مل رہی مسئلہ یہ ہے کیوں نہیں مل رہی میرے بھائی اس لیے کہ قرآن شفا حاصل کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے وہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا ہم نے کیا دیا؟ قرآن پاک کو کبھی کی شکل میں بنا لیا اور گلے میں لٹکا دیا پرانے پاک میں شفا ہے شفا کیسے ملے گی پڑھنے سے ملے گی اور میرے بھائیوں پڑھنے والا جب دم کرتے ہوئے سورہ فاطہ پڑھتے ہوئے سورہ خلاف پڑھتے ہوئے سورہ فلق پڑھتے ہوئے سورہ ناس پڑھتے ہوئے اس سورج کے مہانی اور مفاہیم کے اوپر توجہ رکھے گا اس کے دم میں اثر اور ہوگا جو اس کے مہانی کے اوپر توجہ نہیں رکھے گا اس کے دم میں اثر اور ہوگا میرے بھائیوں پرانے پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ شہر میں شفا ہے اگر ہم میں سے کوئی شہر کی بوتل لے گلے میں لٹکا لے کیا شفا مل جائے گی میرے بھائیو شہر کی بوتل گلے میں لٹکا لینے سے شفا ملے گی نہیں ملے گی شہر کھانے سے شفا ملے گی میرے بھائیوں پرانے پات میں شفا ہے لیکن یہ شفات تعبیر کی شکل میں نہیں ملے گی یہ شفات تب ملے گی جب آپ اس کے ذریعے دم کریں آج آپ کے سر میں درد ہے صورف آتیا کے ذریعے دم کیجئے۔ کل پیٹ میں درد ہے دوبارہ صورف آتیا پڑھیے پرسوں آپ کے پاؤں میں درد ہے پھر صرف آتیا پڑھیے رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کلام کو بار بار پڑھا جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں مولی صاحب لکھ دیں اور میں گلے میں لٹکا لوں مجھے بار بار پڑھنا نہ پڑے میرے بھائیو، امام احمد بن ہمبر رحمہ اللہ، جناب بن اقبال جوہانی رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ دس آدمی نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ السلاط اسلام نے نو آدموں سے بیعت لے لی ان کا اسلام قبول کر لیا انہیں کلما پڑھا دیا دسویں آدمی سے آپ نے بیت نہیں لی اس کا اسلام قبول نہیں کیا یہ نو آدمی کہنے لگے اے اللہ کے رسولام آپ اس سے بیت کیوں نہیں لیتے فرمائے اس لیے اتنے تعویذ باندھا ہوا ہے اس آدمی نے پھینک دیا اتار دیا تو نبی علیہ تو اسلام نے اس کا اسلام قبول کر لیا اس سے بیعت لے لی اور اسی موقع پہ یہ سنہری اصول مسلمانوں کے سامنے رکھا منطال کا تمیم اقن فقد اچ کہ جو تاغیر لڑکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے میرے بھائیو پرانے پاک میں شفا ہے درست کا اختیار کیجیے یقیناً اس میں شفا ہے دم کی دیئے اور دم کرتے ہوئے آپ کو پتا ہو کہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کل اوبر ناس جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے رہا ہوں وہ رب جو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے سب کا رازق ہے جو پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے یہ ساری باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی آپ دم کریں گے تو اثر اور ہوگا یہ باتیں دین میں نہیں ہوگی تو دم کریں گے تو اثر خلاصہ اکرام یہ ہے میرے بھائیو کہ قرآن پاک کے چھ بنیادی حقوق ہیں اور ان میں سے ہر حق یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے اس کا کرنا پڑھا جائے اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے اس کے و مفاہیم کو جانا جائے میرے بھائیو قرآن پاک کے معنی مفاہیم سیکھنا اور سکھانا کتنا عظیم کام ہے کتنا عظیم عمل ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جسے جناب امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ومجتمع قوم من يطلون الا من کہ فرمایا جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی مشتوں میں سے کسی مسجد جمع ہوتے ہیں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے اشارے ثباب کے لیے جمع ہوتے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں قرآن پاک کا معنی مفہوم جاننے کے لیے جمع ہوتے ہیں فرمایا ایسے لوگ بڑے عظیم ہیں اللہ تبارک کے ان کے اوپر کئی انعام ہوتے ہیں پہلا انعام کیا ہے کہ نازل تعالی مستقینہ ان کے اوپر اللہ سبارکو تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور سکون کی نعمت نازل ہوتی ہے میرے بھائیو کیا یہ چھوٹا انعام ہے یہ بہت بڑا انعام ہے یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں لوگ نشہ کرتے ہیں یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں لوگ ڈاکٹروں سے نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں یہی وہ سکون ہے تو جب نہیں ملتا لوگ خودکشیاں کرتے ہیں لیکن غلط غلطی کا اختیار نہ کی دیئے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے چین رہے ٹینشن سے نجات پا جائیں درستی کا اختیار کریں اللہ حقمین سکون چاہتے ہیں قرآن پاک میں ملے گا قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیے قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کیجیے <الرَّحْمَة> اتنے عظیم لوگ ہیں ان کے اوپر دوسرا اللہ کا انعام جو ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈانک لیتی ہے جی ہاں وہی رحمت جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وہ رحمت اور ربی کا رب کی رحمت میں جائے دنیا جہاں کے خزانوں سے بہتر ہے تو یہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے جو اللہ کا کلام پاک سیکھنے کے لیے کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں ایک طرف سکھانے والا ہے دوس طرف سیکھنے والے ہیں رب کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے محبت اب المل یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے بیٹھتے ہیں ان کا گھیرا کر لیتے ہیں واضح رحم اللہ حفیح یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خود رب العالمین ان کا نام لیتا ہے ان مقرر رشتوں کے سامنے جو اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں میرے بھائیو اس انعام کی حقیقت کو لگتا ہے آپ نہیں سمجھے یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے میں اور آپ حقیر مخلوق ہیں نطفے سے منی کے گندے کترے سے پیدا ہوئے ہیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ رب العالمی میرے اور آپ کا نام لے وہ کب میرے اور آپ کا نام لیتا ہے جب ہم اس کا کلام سیکھتے ہیں اس کے قرآن پاک کا سجمہ اور تفسیر سیکھتے ہیں اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اگر آپ نہیں پہچان سکے تو وہی بل کام سے پوچھ لیجئے ابئی انقاب ربی اللہ ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے بخار شریف کی حدیث ہے جناب ابئی کہتے ہیں کہ نبی علی اسلات و اسلام نے ایک بار مجھے کہا کہ ابئی انہ امرا علی القرآن اللہ نے مجھے آڈر دیا ہے کہ میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں جناب ابئی نے کہا اللہ, اللہ نے آپ کو یہ آدر دیا ہے کہ آپ مجھے پرانے پاک پڑھ کے سنائیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے تھا ہاں ابئی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے میرے بھائی اللہ کسی کا نام لے اتنا بڑا اعزاز ہے اتنا بڑا شرف ہے جناب ابئی نے خوشی میں رونا شروع کر دیا میرے بھائی یہ انعام آپ کو بھی مل سکتا ہے یہ شرط آپ کو بھی مل سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کے کلام سے اپنا دل لگائیں اس سے اپنے آپ کو جوڑیں اس کی تلاوت سیکھیں اس کا ترجمہ سیکھیں اس کی تفسیر سیکھیں اس کے مان اور مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں میرے بھائیو قرآن پاک کا معنی و مفہوم سیکھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر رہے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ جناب امیر معاوضہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مئی دلہی خیرن جو فقط حفدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اللہ اس کو کیا دیتے ہیں اچھی جاب دیتے ہیں سیری اضافہ ہو جاتا ہے پلاٹ ملتے ہیں اور آپ ملتی ہے بادشاہ بن جاتا ہے وزیر اعظم بن جاتا ہے وزیر بن جاتا ہے نہیں فرمایا میں جو فقط حفیظ مال و دولت خیر پہ ہونے کا معیار نہیں ہے خسن و جماعت خیر پہ ہونے کا معیار نہیں ہے بڑا عہدہ خیر پہ ہونے کا معیار نہیں ہے لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی توفیق دے دے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام احمد اور ابن حقان دونوں اماموں کی روایت کرتا صحیح حدیث کے مطابق ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چکہ دار جناب عبداللہ ابن عباس چھوٹی سی عمر کے ہیں انہوں نے ایک رات اپنی خالہ جناب نمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزاری رات کو نبی علیہ علیم بیدار ہو گئے آپ بدائے حاجت کے لیے گئے آپ واپس آئے تو آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا آپ نے اپنی بیگم میرے آپ کی ماں جناب ممونا سے پوچھا کہ مامونا حالا یہ پانی کس نے رکھا ہے فرمایا آپ کے سچاد عبداللہ نے رکھا ہے نبی آ رہی اس چھوٹے سے بچے کے اوپر اتنے خوش ہوئے آپ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر دعا دی یا دعا دی اللہ فخ وہ آپ نے یہ دعا نہیں دی کہ یا اللہ اس کی شادی کر دے یا اللہ اس کو زمینیں دے دے یا اللہ اس کو پلاٹ دے دے یا اللہ اس کو مالو دولت دے دے یا اللہ اس کو حضر و جمال دے دے یا اللہ اس کو کدو کامت دے دے یا نہ اس اسے دے دے نہیں دعا کیا دے رہے ہیں اے اللہ اسے دین کا عالم بنا دے قرآن پاک کا مفسر بنا دے میرے بھائیوں اپنی اپنی اولاد کے لیے دعائیں میں اور آپ بھی کرتے ہیں ہماری دعا کیا ہوتی ہے یا اللہ اسے ڈاکٹر بنا دے یا اللہ اسے انجینئر بنا دے یا اللہ اسے اچھی جاب دینا یہ دعائیں غلط نہیں ہیں میں ان دعاؤں کا مخارف نہیں ہوں لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری پہلی دعا منہ سے ڈاکٹر بننے کی کیوں نکلتی ہے ہمارے منہ سے پہلی دعا یہ کیوں نہیں نکلتی کہ یا اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے اسے قرآن پاک کا علم دے دے اسے قرآن پاک کا حافظ بنا دے اسے قرآن پاک کا مفسر بنا دے یہ دعا نبی علیہ علیم نے اپنے چکرداز کو دی ہے اور اسی دعا کا اثر تھا اور جناب عبداللہ ابن آپ رضی کی محنت کا اثر تھا کہ پرانے پاک کی تفصیل سیکھنے کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وقت آیا جناب امام تبری رائے مح اللہ صحیح تنخ کے ساتھ ابو وائد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المنی خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ کا زمانہ تھا اس زمانے میں ایک بار انہوں نے جناب عبداللہ ابن عباس کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو حج آپ نے کروانا ہے ارفات میں خطبہ آپ نے دینا ہے جناب عبداللہ ابن عباس نے خطبہ حد ارشاد فرمایا ابو وائل کہتے ہیں اس خطبے میں سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی کیا تفسیر بیان کی کہتے ہیں تفصیل لو سمیاہ اور رو مو وہ ایسی ابھی مجھ شان تھی کہ اگر تبدیل رومی کافر سن لیتے ترکی کافر سن لیتے کا کافر سن لیتے کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہونے میں کسی قسم کا تردد نہ کرتے پاک کو تجمہ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مانا مقوم کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے اس کی یہ تاثیر ہے میرے بھائیو نبی علیہ اصلاح اسلام کی سنت تھی آپ کا طریقہ تھا آپ جب بھی پرانے پاک کی تلاوت کرتے آپ کی توجہ ان ایتوں کے مان المفوم کے اوپر رہتی امام مسلم امام ابو داود حدیث کے دو بڑے امام جناب حدیثہ اکنے جمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافت پڑھ رہے تھے تحجل ادا کر رہے تھے میں بھی آپ کے پہلے میں آ کے کھڑا ہو گیا آپ کو امام بنا لیا آپ سورہ بچرا کی تلاوت کر رہے تھے جناب حدیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ سو ایٹے پڑھ کے آپ رکو میں چلے جائیں گے لیکن آپ رکو میں نہیں گئے آپ نے تلاوت جاری وہ ساری رکھی میں نے سوچا کہ آپ سورہ بکرا کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے جب سورہ بکرا ہو جائے گی آپ رکو میں چلے جائیں گے لیکن آپ رکو میں نہیں گئے میں نے سوچا کہ آپ ایک رقم میں پوری سورہ بکرا کو ختم کرنا چاہتے ہیں پھر رکو میں چلے جائیں گے لیکن آپ رکو میں نہیں گئے سورج بکرا کے بعد سورہ نثا سورہ سا کے بعد سرال عمران سوا پانچ سپارے ایک رکت میں بڑھ ڈالے اور ہم کس امام کی تلاش کرتے ہیں جو تلاوت جلدی سے کرے جو جلدی سے تلازی ختم کر دے ہمیں وہ امام کی تلاش رہتی ہے ہم شبینے کے لیے وہاں جاتے ہیں جہاں جلدی سے پرانے پاک ختم ہو جائے چاہے پرانے پاک کی سمجھ آئے نہ آئے میرے بھائیو یہاں پہ صورتحال یہ ہے میرا موضوع یہ ہے میرے موضوع سے سریف کا تعلق یہ ہے کہ جناب حدیفہ نے سوا پانچ سپارے جناب حدیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا پانچ سپارے ایک رقط میں پڑھے لیکن کیسے پڑھے تانا یفرا مترسلا ٹہر ٹہر کے پڑھ رہے تھے آرام آرام سے پڑھ رہے تھے ادا مرہ فی فیحت جب کوئی ایسی ایت آتی جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا آپ کہتے یا اللہ میں بھی شری رحمت کا محتاج ہوں محتلاوت روک دیتے جب کوئی ایسی ایت آتی جس میں جنت کا ذکر ہوتا آپ کہتے یا اللہ یہ جنت مجھے بھی چاہیے جب ایسی کوئی عید آتی ادا امر رہا بیاہ یقین فی جب کوئی ایسی عید آتی جس میں جہنم کا ذکر ہوتا آپ کہتے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا جب کوئی ایسی عید آتی جس میں اللہ کے نظم کا ذکر ہوتا کہتے یا اللہ مجھے اپنے نظم سے محفوظ رکھنا جب کوئی ایسی عید آتی ادا امرا بیاہ یقین فی ہا جب کوئی ایسی عید آتی جس میں اللہ کی کسپی کا ذکر ہوتا آپ کہتے سبحان اللہ سبحان اچھا میں بھی شریف بیان کرتا ہوں میں بھی یہ مانتا ہوں میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں میں بھی اقدار کرتا ہوں کہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیری کوئی اولاد نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو ہی مشکل خوشا ہے تو ہی حاجت روا ہے سلاوت روک دیتے کیوں روکتے اس لیے کہ آپ کی توجہ مکمل طور پہ اور مفہوم کے اوپر ہے میرے یہ عادت یہ سنت ہم کب اپنائیں گے جب ہم بھی تجمہ سیکھیں گے جب ہم بھی تفصیل سیکھیں گے اور یہ وقت کب آئے گا میرے بھائیو ہم ہمت ہم اپنی ہمت میں اضافہ کیوں نہیں کرتے صرف تلاوت تک ہم نے اپنے آپ کو کیوں محدود کا رکھا ہے قرآن پاک ترجمہ کیوں نہیں سیکھتے تفصیل کیوں نہیں سیکھتے صحابہ اکرم رضوان اللہ یعنی اجمعین کا یہ حال تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانے پاک کا سبق لیتے دس ایسے سبق لیتے اور نیا سبق اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک کہ پہلی دس ایتوں کو حفظ نہ کر لیتے ان کا من نہ جان لیتے ان کو پر عمل کرنے کا طریقہ نہ سیکھ لیتے بغول امام سبری کے فرماتے ہیں جناب عبداللہ مسود تانا تعلیم والعمل لامن عبداللہ ابی مسعود بتا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا منت کیا تھا طریقہ کیا تھا وہ کیسے پرانے پاک حمت کرتے فرمایا ایک سبق لیتے وہ سبق تو پر مشتمل ہوتا جب تک انہیں حفظ نہ کر لیتے ان کا مانو مفہوم نہ جان لیتے ان کی تفسیر نہ جان لیتے ان کو پر عمل کرنے کا طریقہ نہ سیکھ لیتے نیا سبق نہیں لیتے تھے اسی لیے یہیں عبد اللہ بھی مسود کہتے ہیں جیسا کہ وید کیا امام بخاری نے امام تبری نے فَتِهْوَ الَّذِي لَا إِلَاهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتْ إِلَّا وَنَا أَعْلَمُ فِي مسعود نے چونکہ اسی طریقے کے مطابق قرآن پاک سیکھا ہے اس لیے کہا کرتے تھے اس کی قسم جس کے سوا کوئی معمول برحق نہیں ہے مجھے پرانے پاک کی ہر عیت کے بارے میں علم ہے کہ یہ کس مسئلے میں نادل ہوئی ہے اس میں کون سا حکم دیا ہو رہا ہے کس کے بارے میں نادل ہوئی ہے کہاں نادل ہوئی ہے اور کہتے ہیں اگر مجھے آج معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ پہ ایک آدمی رہتا ہے جو قرآن پاک ایلم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور اس تک پہنچنا ممکن ہے میں اس کی طرف سفر کرنے میں دنے نہیں کروں گا کیا شوق ہے قرآن پاک کی تفصیل سیکھنے کا کیا جذبہ ہے قرآن پاک کے معنی وفوم کو جاننے کا مسود کہتے ہیں مجھے آج بھی پتا چل جائے کسی جگہ پہ کوئی ایسا آدمی رہتا ہے جس کے پاس تفسیر کا وہ علم ہے قرآن کا وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے میں اونٹنی پہ بیٹھوں گا اور اس کی طرف جانے میں کسی قسم کا تردد نہیں کروں گا میرے بھائیوں جب صحابہ کرام نے اس طریقے کے مطابق قرآن پاک سیکھا اللہ نے ان کو دنیا بھی دی آخر بھی دی دین بھی دیا مال بھی دیا سب کچھ انہیں ملا آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام مسلم رحیم اللہ جناب عامر بن واسلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا ان کی حکومت تھی اس زمانے میں امیر المنی مقام عصفان میں گئے عصفان جگہ مکہ کے قریب ہے وہاں گئے کیوں گئے تو وہاں پہ امیر الم عمر فاروق بھی ہیں اور مکہ کا گورنر نافے بن عبد ان سے ملنا جاتا ہے نافے بن عبد الحرت مقامی عثفان پہ آ کے جناب امیر المین عمر فاروق سے ملاقات کرتا ہے اور امیر الم کیا پوچھتے ہیں منستا اہل البادی ناپے مجھ ملنے کے لیے آئے ہو کوئی بات نہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ مکہ کے اوپر اپنا نیب کسے مکر کر کے آئے ہو اپنا جان کسے بنا کے آئے ہو کہا ابن افزا ابن افزا کو میں اپنا نیب اپنا جان چین کر کے آیا ہوں امیر منی عمر فاروق جن کا بچپن جن کی جوانی مکہ میں گزری تھی مکہ کے ایک ایک آدمی کو جانتے تھے سوچوں میں پڑ گئے یہ ابن افزا کون ہے جو اتنا اہم ہے کہ میرے دو اندر نافع نے اس کو اپنا نیپ اکر کیا ہے اپنا جان چین مکر کیا ہے کہا منی بنو افزا یہ ابن افزا کون ہے نافع بن عبد الحرس نے کہا ہوا مولا من موالینا امیر المین یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے اللہ اکبر مکہ کے قریشیوں کے اوپر مکہ کے حاصلوں کے اوپر نافل عبد الحارت نے کس کو حکمران مقرر کیا ایک آزاد کردہ غلام کو امیر المرین عمر فاروق کہنے لگے حلف ترے ہی مولا مکیوں مکیوں کے اوپر ہاشمیوں کے اوپر قریشیوں کے اوپر تو نے ایک آزاد کردہ غلام کو حکمران کر کیا ہے فیصلے کا اختیار دیا ہے اسے جج بنایا ہے اسے قاضی بنایا ہے اسے گوندر بنایا ہے کیوں کیا خوبی ہے کیا وجہ ہے کیا معیار ہے کہا ان اللہ کیا معیار ہے ان نوقار ان نے کتاب لیا وہ <بِالْفرَائِد> تو یہ پرانے پاک کا کاری ہے اور ان میں کا ماسٹر ہے ماہر ہے میرے بھائیو صحابہ کرام کے زمانے کا کاری آج کا تک نہیں ہے آج کا تک وہ ہے جو قرآن پاک کا ہاقل ہے لیکن ضروری نہیں کہ قرآن پاک کا مفسر بھی ہو لیکن صحابہ اکرام کے زمانے کا کاری وہ ہوا کرتا تھا جو مفسر بھی ہے قرآن پاک کے معانی ماہین کو جاننے والا ہے اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کی وجہ سے قرآن پاک کو جاننے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا کہ مکہ کا گورنڈر ٹھہرا ہاتھیوں کے اوپر قریشوں کے اوپر جناب امیر عمر فاروق رضی اللہ علوں نے جب یہ دیکھا انہیں ایک حدیث یاد آئی کہیں لگے کہ کہا خبردار دھیان سے سن لو ایک اہم حدیث سنانے والا ہوں تمہارے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن پاک بڑی عدیم کتاب ہے جو اس کی تلاوت کریں گے جو اسے سمجھیں گے جو اس کو پر عمل کریں گے اللہ سوال کو اطارا ان کو عروج دیں گے رفت دیں گے بلندی دیں گے ترقی دیں گے وہ یاد ہو آخرین اور کوئی اس سے اراد کریں گے اس کی تلاوت نہیں کریں گے اس کو نہیں سمجھیں گے اس کو پر عمل نہیں کریں گے اس سے منہ لیں گے ان کو ذلت و رسوائیوں کی گہرائیوں میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا میرے بھائیو پرانے پاک کی وجہ سے دنیا بھی ملتی ہے آخر بھی ملتی ہے یہ نوجوان ابن افزا آزاد کردہ غلام ہے مکہ کا گونر بن چکا ہے قرآن پاک کا مفسر ہے قرآن پاک کے معنی فاہین کو جانتا ہے اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں مدت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں میرے بھائیو قرآن پاک سیکھنا قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا قرآن پاک کی تفصیل جاننا قرآن پاک کے مفاہین اور معانی کے اوپر دشرت حاصل کرنا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جناب عبداللہ اللہ ابن عباس ابھی تیرہ سال کے ہیں چودہ سال کے ہیں کسی غذے میں شریک نہیں ہوئے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن امیر المین عمر فاروقی اللہ عنہ جب میٹنگ طلب کیا کرتے تھے جس میں بڑے بڑے بدری صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے اس میٹنگ میں یہ تیرہ سال کا بچہ بھی ہوا کرتا تھا کیوں کیونکہ قرآن پاک کا مفتر ہے قرآن پاک کا عالم ہے اور بدری صحابہ اکرام نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ اس بچے کو ہماری میٹنگ میں بلاتے ہیں ورنہ اب نا ہمارے بھی بیٹے ہیں اسی عمر کے ہیں انہیں نہیں بلاتے اسے کیوں بلاتے ہیں کیا وجہ ہے امیر امین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے سوال کا جواب اس انداز میں دیا کہ ایک بار میٹنگ چل رہی تھی کہا ماں پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سورت جو اللہ تعالیٰ نے ناگر کی ہے کہ اذا نصر بلفک اس کا پیغام کیا ہے اس کا میسج کیا ہے یہ سورت ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے میرے بھائیو صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا عبداللہ اب بن عباس نے کیا جواب دیا اس سے پہلے میں اس سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آئے بل فکو فتح میں جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوگ تر درجو وفود کی شکل میں قبیلوں کی شکل میں دین اسلام میں درا در داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تصویر بیان کریں اللہ کی حمد و صنا بیان کریں استغفار کریں توبہ کریں ان کا نسب اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اس صورت کا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میسج اور پیغام بدری صحابہ کے سے پوچھ رہے ہیں کسی نے کہا امیرنا ان نحمد اللہ اللہ تفر ہمیں اس صورت میں یہ حکم مل رہا ہے کہ ہم اللہ کی حمد و دوستنا بیان کریں توبہ وہ کریں کب جب اللہ کی فتح آ جائے جب اللہ کی مدد مل جائے کچھ صحابہ کے نام رہے جناب امیر عمر فاروق نے عبداللہ ابن اباس سے کہا کلّہ کا تخولو ابن ہوئی اباس ابن اباس کیا تمہارا بھی یہی موقف ہے کہ اللہ, اللہ نہیں میرا یہ موقف نہیں ہے کہا تم کیا کہتے ہو کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صورت یہ پیغام لے کر آئی ہے یہ میسج لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلات وسلام آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے آپ کے دنیا سے چلے جانے کا وقت آ گیا کیوں سکل کہ ولفت کہ جب اللہ کی مدد آ جائے مکا ہو جائے لوگ اسلام میں جڑا در داخل ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام آپ نے مکمل کر لیا اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے اب اپنی عبادت میں اضافہ کر دیں توبہ استغفار میں اضافہ کر دیں اللہ کی حمد و صنا میں اضافہ کر دیں تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے بدری صحابہ کرام وہ عظیم صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اے امراش تم فقط غفرت فخر بدریو تم اتنے عظیم ہو کہ جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اتنے عظیم صحابہ کلام کے ساتھ امیر علم عمر فاروق عبد اللہ ابن عباس جیسے تیرہ سال کے نوجوان چودہ سال کے نوجوان تو کیوں بٹھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ بچہ ضرور ہے لیکن قرآن پاک کا مفسر ہے قرآن پاک کے معانی مفاہم کے اوپر عبور ہے میرے بھائیو جب قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہو قرآن پاک کی تفسیر جانتے ہو قرآن پاک کے معانی و مفاہین کا علم ہو پھر قرآن پاک کا اثر اور ہوتا ہے اور جب آپ سطمہ تفسیر نہ جانتے ہو پھر قرآن پاک کا اثر اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بن اسرائیل میں انگل ندینہ اوت اللم قبل ہی ادا یقلا ار ادا یقلا ار آیات الرحمانی کہ وہ لوگ جن کے اوپر جن کے پاس پہلے سے علم ہے جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کی جاتی ہیں وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں قرآن ان کے اوپر اتنا اثر ڈالتا ہے کہ تھوڑیوں کے بل سجے میں گر پڑتی ہیں اور میرے بھائیو اس کی تاریخ اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رویت کرتے ہیں ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ میں رہ رہے تھے مکہ والے ہمیں تنگ کر رہے تھے اسلام قبول کرنے کی پداشت میں توحید اپنانے کی پداشت میں شرک کی محبت کرنے کی وجہ سے انہوں نے عرص حیات ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہم حبشہ چلے گئے حبشہ پہنچے سکون و عثمنان سے رہنے لگے اللہ کی عبادت کرنے لگے مکہ والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی انہوں نے میٹنگ بلائی کہ ہم اپنے سفیر بیچے ہیں جو شاید ہدشا سے ملاقات کریں گے نجاشی سے ملاقات کریں گے اور ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ یہ ہمارے حقوق نوجوان ہیں انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین اختیار نہیں کیا یہ گمراہ ہو گئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں اس کام کے لیے انہوں نے بہت سے تحفے تائز جمع کیے مکہ کے سفیر ہبشہ میں پہنچے اور شاہے ہر سے ملاقات کرنے سے پہلے شاہے ہر کے درباریوں اور پادریوں کو تحفے تائید پیش کیے تاکہ وہ بھی مکہ کے سفیروں کی تائید کریں جب دربار لگا شاہے ہر نے مسلمانوں کو طلب کر لیا مسلمانوں کے قید جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ تھے ان سے پوچھا یہ کون سے نیا دین ہے جو تم نے اپنا لیا ہے اپنا اپنی کون کا دین تم نے چھوڑ دیا ہمارا دین اختیار نہیں کیا یہ کون سے نیا دین لے کر آئے ہو جناب جعفر نے وہاں پہ ایک عظیم شان تقریر کی تقریر ختم ہوئی شاہ ہرشہ نے کہا کہ جعفر جو کلام تمہارے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے کیا اس میں سے کچھ مجھے سنا سکتے ہو جناب جعفر نے سوریا مریم کی تلاوت شروع کر دی کہتی ہیں افبل افدلف ہوں جناب جعفر کر کرتے چلے گئے نجاشی روتا چلا گیا آنکھوں کی جڑی لگ گئی اور وہ پادری جو اپنی مقدس کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا اتنا روئے ان کے چہروں سے آنکھوں اتنے بہے آنکھوں سے آنکھوں اتنے چھپکے کہ ان کے سامنے جو مقدس کتابیں تھیں ان کے آنکھوں سے تر ہو گئی بیگ گئی گلی ہو گئی اور آخر میں نجاشی پکار اٹھا اس نے کہا انادا وی ودی جا ساحدا لا الیکم انطم کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نجاسی کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کلام جو تمہارے نبی کے اوپر نادل ہوا ہے اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام پہ نادل ہوا تھا دونوں ایک ذات کی طرف سے نادر کرتا ہے مکہ کے سفیروں سن لو یہاں سے چلے جاؤ میں ان لوگوں کو تمہارے کبھی بھی حوالے نہیں کروں گا ولا اکاد میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنے عظیم لوگوں کو میں تمہارے حوالے کر دوں میرے بھائیو کافر کے اوپر قرآن پاک اثر ڈالا کہ نہیں ڈالا ڈالا ہے کیوں کیونکہ قرآن پاک اس نے دھیان سے سنا اس کے مانی رپاہی ان کے اوپر غور و فکر کیا قرآن پاک اس کے دل میں اترا اور قرآن پاک نے اس کے اوپر اثر ڈالا میرے بھائیو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے انبیاء کلام علیہ مستاد السلام کی سنت ہے کہ جب وہ قرآن پاک سنتے الرحمان خرو بکیہ کہ جناب موسا علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام جناب ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ عظیم نبی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوا کرتی تھی بے اختیار سجدے میں گل پڑتے رونا شروع کر دیا کرتے تھے میرے بھائیو قرآن پاک سنتے ہوئے اس کے مان اور مقوم کے اوپر توجہ رکھنا اور اس کا اثر قبول کرنا خود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اطلاع علیہ کہ عبد اللہ یہ صلاوت سناؤ میں نے کہا اقرا علیہ کا علیہ کا دل اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن آپ کے اوپر نازر ہوا آپ ہمارے معلم ہیں آپ ہمارے ٹیچر ہیں ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے میں یہ سلاوت آپ کو سناؤں فرمایا انی اک انسلاح بن رہے گی عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے رب کا کلام کسی اور کی زبان سے سنوں جناب بلا مسود کہتے ہیں میں نے سورہ اناق کی تلاوت شروع کر ڈالی تلاوت کرتا رہا کرتا رہا جب میں اس ایپ سے پہ پہنچا پکی فائدہ جینا بالکل شہیدہ بکارا شہیدا تو نبی علیہ حضرات اسلام نے مجھ سے کہا ٹھہر جاؤ رک جاؤ عبداللہ اب مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو آمنہ کے لال رو رہے تھے قرآن پاک اپنا اثر دکھا رہا تھا نبی علی اجلاسلام کیوں رو رہے تھے کیونکہ اس عط میں کہا جا رہا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب روزے قیامت ہم ہر قوم کے اوپر ان کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور اے نبی علیہ اس امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے نبی علیہ رونا شروع ہو گئے قرآن پاک نے اپنا اثر ڈالا میرے بھائیوں یہ انبیاء اسلام کی سنت ہے نبی علیہ اصلاط اسلام کی سنت ہے لیکن ہمیں رونا کب آئے گا جب ہم ترجمہ سیکھیں گے جب ہم تفسیر سیکھیں گے جب ہم اس کا معن و مخوم کی کوشش کریں گے میرے بھائیوں بہت سے دوست کہتے ہیں کہ قرآن پاک کیسے سیکھیں بڑا مشکل ہے عربی زبان میں ہے یہ ہماری زبان نہیں ہے اور یہ کون سے بھائی کہتے ہیں وہ بھائی جو انگلش پھر پھر جانتے ہیں جب پیٹ کا مسئلہ تھا جب سردی کا مسئلہ تھا جب ملازمت کا مسئلہ تھا انگلش زبان سیکھ لی اور جب پیٹ کا مسئلہ تھا بچوں کو رزق فراہم کرنے کا مسئلہ تھا تو سعودیہ کی عامی زبان وہ عربی جو سڑکوں کے اوپر بولی جاتی ہے وہ بھی سیکھ لی اور قرآن کی باری آتی ہے تو بہانے ختم نہیں ہوتے کیا کہتے ہیں کہ عربی زبان بڑی مشکل ہے میرے بھائیوں یہ بہانے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تو یہ کہتے ہیں پہل میں منتقل کہ ہم نے پرانے پاک آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جاننے کے لیے علم و مانا نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا میرے بھائی اللہ کا تو اعلان ہے والذین جاہدو فینا ولدینہ سب اللہ لمع تو جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا محنت کرے گا ہم اس کے لیے راہ آسان کر دیں گے اللہ تو راہ آسان کرنا چاہتے ہیں اللہ توفیق دینا چاہتے ہیں آپ ہمت کریں کسی کلاس میں بیٹھے تو صحیح آپ دیکھیے کہ رب العالمین کیسے آپ کے دل کو کھولے گا رب العالمین کا وعدہ ہے ولدینہ سب النا بقور قباب کے ہم تو مائل کرم ہیں کوئی شاعر ہی نہیں ہم تو مائل کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھائے منظر ہی نہیں میرے بھائیوں رب العالمین مہربانی کرنا چاہتے ہیں رب العالمین کی رحمتیں نازر ہونا چاہتی ہیں آپ رامتے سمیٹنے والے بن رب العالمین کی مہربانی حاصل کرنے والے بن قدم آگے بڑھائیے رب العالمین آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیں گے آپ کا دل کھول دیں گے اور یہ کلام آپ کے اوپر اثر کرے گا اور اس کا معنی مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے گا کسی کلاس میں تو بیٹھیں کسی مسجد کی طرف چل کر تو جائیں میرے بھائیوں کئی دوست کہتے ہیں نہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اس کا معنی مفہوم سیکھنا یہ ہم جہلوں کا کام نہیں ہے ہم تو ان پڑھ ہیں ہم تو ظاہر ہیں یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے قرآن پاک پڑھنا کن کا کام ہے کہتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے رب عالمید کہتے ہیں ولکت ان کرنا کا یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایسے ہم نے لازک کی بجنات بادے ہیں بچ واضح ہیں واضح ہیں لوگ کہتے ہیں وادے ہیں علماء کے لیے موریوں کے لیے بزرگوں کے لیے, لیے، ہمارے لیے نہیں اللہ کہتے ہیں ہالا یہ پرانے پاک وادے ہیں پبلک کے لیے عام لوگوں کے لیے بھی کچھ سیکھنے والا تو ہو دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ نبی علی اسلام کے اوپر جب پرانے پاک نازل ہوا کیا صحابہ اسلام پہلے سے عادل تھے نہیں اللہ تعالیٰ نے باہر کا فی الحی نہ یہ قرآن نادل ہوا ان لوگوں کے اوپر جو ان پڑھ تھے جو جاہل تھے جو ناخاندہ تھے نبی علیہ اصلاح اس اسلام نے انہیں قرآن کی ایسی سکھائیں وہ جو علم حل تو وہ جاہل جو تھے وہ عالم بن گئے جو گمراہ تھے وہ ولی اور بد بن گئے تو میرے بھائی آپ آگے بڑھئے قرآن پاک آپ کے دل میں بھی اترے گا مانا بہوم آپ بھی جان سکتے ہیں لیکن ٹائم نکالیے کسی مدد میں بیٹھجیے کسی حلقے میں بیٹھجیے کسی ٹیچر کے پاس بیٹھئے اس کا تدم و تفصیل سیکھیے رب العالمین آپ کے لیے راہیں آسان کر دیں گے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دی یہ قرآن پاک جو ہے بزرگوں کے لیے ہے ولیوں کے لیے ہے ان کی مثال کسی عالم دین نے یوں دی ہے کہ ایک آدمی شدید بیمار ہو اس سے کوئی آدمی ازراہ ہمدردی کہے کہ فلاں علاقے میں بہت بڑا حکیم رہتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ اس سے علاج کراؤ وہ مریض آگے سے کہتا ہے وہ تو بہت بڑا حکیم ہے اس سے علاج کرانا تو بڑے بڑے تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی بہتر ہو تو ایسے مریض کو آپ پاور کہیں گے مینٹل کہیں گے ارے وہ حکیم کیا ہوا جو تندرستوں کا علاج کرے حکیم اسے کہتے ہیں جو مریضوں کا علاج کرے جو بیماروں کا علاج کرے یہ پرانے پاک نادر ہوا ہے جہلوں کو عالم بنانے کے لیے گمراہوں کو ولی اور بزرگ بنانے کے لیے یہ عالم آپ بھی بن سکتے ہیں یہ بزرگ آپ بھی بن سکتے ہیں یہ ولی آپ بھی بن سکتے ہیں لیکن میرے بھائیو ہو قرآن پاک سیکھیے لوگ کہتے ہیں سیکھیں ضرور لیکن کیا کریں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بہانے ختم نہیں ہوتے کہتے ہیں آپ تو مولوی لوگ ہیں سٹیج پہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں کاروباری ہیں جاب کرتے ہیں تھک جاتے ہیں میرے بھائیوں بہانے کے اوپر بہانے روزے قیامت قبر میں یہ کام نہیں آئیں گے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ ٹائم کا بہانہ کرتے ہیں کیا یہ فیس بک تو پر نہیں بیٹھتے کیا یہ شکایت کے اوپر نہیں بیٹھتے کیا یہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے کیا یہ گندی فلمیں نہیں دیکھتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے جو اللہ کا کلام نہیں سیکھتا اللہ تبا تو اپنی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں پھر وہ شیطانی تعلیمات کو پرکلتا ہے شیطانی گانے سنتا ہے شیطانی فلمیں دیکھتا ہے اللہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کا کلام نازل ہوا انہوں نے اراد کیا منہ مو موڑا سزا کیا ملی نسر پھر وہ شیطانی تعلیمات پڑھنے لگ گئے اس کی پیروی کرنے لگے تو میرے بھائیو ٹیم آپ کے پاس ہے ٹائم آپ کے پاس ہے لیکن بات جرب کی ہے بات ہمت کی ہے بات پختہ ارادے کی ہے بات عزم کی ہے چوتھا بہانہ لوگ یہ کرتے ہیں جی اگر قرآن پاک کی تفسیر ہم سیکھیں گے مانا مفہوم ہم سیکھیں گے تو ہم سے غلطیاں ہوں گی قرآن پاک کی گستاخی ہو جائے گی بہانے کے اوپر بہانا میرے بھائیو یہ سب شتان کے دھوکے ہیں کیا صحابہ اکرام سے تفسیر سیکھتے ہوئے غلطی نہیں ہوئی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام بخاری کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ علیہ سے کہتی ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے کہا لئی صاحب الحاثہ کہ رود قیامت جس کا بھی حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا اسے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا وہ تباہ و برباد ہو گیا جناب ایسا کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول جالنی اللہ فتح کا میں آپ پہ قربان جاؤں قرآن پاک کی عید تو یہ کہہ رہی ہے فَأَمَّا مَنْ حِسَابَ يَسِيرًا کہ جس کے ہاتھ میں جس کے دائیں ہاتھ میں نام امال دیا جائے گا اس کا حساب بہت ہلکا ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ حالات ہو گیا وہ عذاب کا شکار ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا نبی علیہ اسرات وسلام نے کہا کہ ایشا جس حساب کی میں بات کر رہا ہوں وہ حقیقی حساب ہے اور جس حساب کی بات پرانے پاک کر رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جس کے دائیں ہاتھ میں نام مال دے دیا گیا اب وہ پاس ہو چکا ہے اب ویسے اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے یہ بھی گناہ کیے تو یہ بھی گناہ کیے تو نے یہ بھی غلطیاں کی تاکہ اسے پتا چلے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ نام اماز میرے دیں ہاتھ میں دیا ہے حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا کہنے کا مطلب یہ ہے جناب ایشا کو اس عید کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایشا کیونکہ تم تفسیر سیکھنے میں غلطی کر رہی ہو تمہارے اوپر پابندی ہے اینڈا تم قرآن پاک کی تفسیر نہ سیکھنا اس کا ترجمہ نہ سیکھنا اس کا معنی مفہوم نہ سیکھنا نہیں میرے بھائیو ایسی کوئی پابندی نہیں لگی ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ جب ساتھ اس پارے کی آیت ناظر ہوئی اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَنْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ کہ روضِ قیامت امن ان کے لئے ہوگا خیر ان کے لیے ہوگی جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کسی قسم کا ظلم نہیں کیا صحابہ اکرام پر نشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوا تو نبی علی اسلام نے فرمایا میرے صحابیوں یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے یہاں ظلم سے مراد خاص ظلم ہے ان نشر الملادین یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو ایمان لے کر آیا اور پھر شرک نہ کیا روزے کیا اس کے لیے خیر ہے یہاں دیکھیے صحابہ اکرام سے تفسیر کے سصے میں غلطی ہوئی ہے آپ نے ان کی اصلاح کر دی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ آئندہ تفسیر سیکھنے کے اوپر پابندی ہے جب آپ تفصیل سیکھیں گے ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ تفسیر صحیح مانوں میں سیکھیں تفسیر کے اصول و ضوابط کا خیال رکھیں اور یہ اصول و ضوابط کیا ہیں انشاءاللہ شاء اللہ چند ایک ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا میرے بھائی مجھے امید ہے کہ اتنی عیتیں اتنی حدیثیں سننے کے بعد آپ یہ عدم کر چکے ہوں گے کہ اب میں نے اللہ تبارک کے کلام کی تفسیر کو سیکھنا ہے اس کے ترجمہ کو سیکھنا ہے اس کے معنی مفہوم کو سیکھنا ہے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ مرکز یہ داوا سینٹر جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تفسیر کی کلاسیں لگتی ہیں بدھ کے روز میرے علم کے مطابق شیخ شعیب مدنی تفسیر پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ جمعہ یا ہفتہ وغیرہ کو بھی ایسی کلاسیں لگتی ہیں جن میں ایک پیریڈ تفسیر کا ہوتا ہے بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اس لیے میرے بھائی قدم بڑھائیے کب تک آپ جیتتے رہیں گے کب تک آپ تب کا شکار رہیں گے تب تک آپ پسو پیش کرتے رہیں گے میرے بھائیو قرآن پاک کی تفسیر سیکھیے لیکن اس میں چند ایک اصولوں کو اپنے سامنے رکھیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفصیل کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن پاک سے رجوع کریں قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں قرآن کے ایک ایپ کو قرآن کی دوسری ایپ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں یہ سب سے اچھی تفسیر ہے کیونکہ اللہ کا کلام اس کی بہتر تفسیر اللہ کا دوسرا کلام ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ احسن الحدیث کتاب اب متشابہ اللہ نے جو کلام نادر کیا ہے اس کے معنی اس کے مفاہیم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اس لیے سب سے اچھی تفسیر وہ ہوگی جو قرآن ہی کے ذریعے ہوگی قرآن کی, قرآن, کی قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی عظیم مثال ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا توجہ سے میری گزارش ہے بات سنیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں میر رب ہی کلیمات ان میرے بھائیوں سوچو میری طرف اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں فتح کا آدم مر رب ہی کلیمات ان کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے چند کلمات لیے ان کلمات کے نتیجے میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اب یہ کون سے کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہم اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں ان کلمات کا معن و مفوم جاننا چاہتے ہیں ہم ان کلمات کی مراد و مقصود کو سمنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو ہمارے سامنے دو طرح کے اقوال آتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کلمات سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا تھا یا ربی القبی بحق محمد دن اللہ غفر اے میرے اللہ میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں کس کا جناب محمد علیہ السلام کے حق کا آپ کا وسیلہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر یہ ایک تفسیر ہے ابھی میں وضاحت کرنے لگا ہوں یہ ایک اعلی تفسیر ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جن کلمات کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ کیا تھے کہ نبی علیہ اسلاد اسلام کی ذات کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ اور واسطہ دیا گیا کہتے ہیں کہ ہم یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کر رہے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب المسد میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کلیمات سے مراد وہ کلمات جن کے ذریعے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ یہ نہیں ہیں قرآن پاک سے پوچھئے قرآن پاک آٹما سارا سر اللہ کہتے ہیں کالا ربانا غلط و ترناسری کہ آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے کیا کہا کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہم ظلم کر بیٹھے اے اللہ اگر تو نے واف نہ کیا اگر تیری رحمت نہ ہوئی اگر تیری نفرت نہ ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان سے بھی بچا سکتی ڈانٹے سے نہیں بچا سکتی تو یہ مکلمات ہیں جو آدم علیہ اسلام نے کہے تو ان کی توبہ قبول ہوئی اب ہمارے سامنے کتنے قول ہیں میرے بھائیوں دو قول دو ووقف ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام اسلام کا واسطہ دیا اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے کلمات کہے ربنا بلنا انفسنا اب کو پہلی تفسیر ہے پہلا قول ہے پہلا موقف ہے اس کی بنیاد امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے اور میرے بھائیوں امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المسدرت بڑی عظیم کتاب ہے اس میں اکثر حدیث صحیح ہیں لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف اور من روایات بھی آ گئی ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے میرے بھائیو کہ یہ روایت جسے امام حاکم روایت کرتے ہیں اس میں آتا ہے کہ آدم علی اصلاط اسلام نے اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ اصلاط اسلام کے حق کا واسطہ دیا اللہ نے پوچھا آدم میں نے تو ابھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں کیا تمہیں کہاں سے آزم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب تُو نے مجھے پیدا کیا تھا مجھ میں روحوں کی تھی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو تیرے عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جب میں نے تیرے نام کے ساتھ جناب محمد کا نام پڑا تو میں نے جان لیا یہ وہی شخصیت ہوگی جو اللہ کو بڑی محبوب ہوگی اسی لیے میں نے تجھے ان کا واسطہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا ہاں آدم یہ مجھے بہت محبوب ہیں اور اگر تم ان کا واسطہ نہ دیتے میں تمہیں معاف نہ کرتا اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا لیکن میرے بھائیوں یہ روایت من گڑت ہے یہ روایت جھوٹی ہے یہ روایت باطل ہے ہمیں کیسے پتا چلا کہ امام حاکم کی ایک اور کتاب ہے وہی امام حاکم جو اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں اپنی دوسری کتاب المدخل علا مار فتح صحیح میرستقیم میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں ایک عبد الرحمان ابن دید ابن اسرم ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹی روایتیں گڑا کرتا تھا گھر میں روایتیں بناتا اور نبی علیہ اصلاۃ السلام کی طرح منسوخ کر دیا کرتا تھا تو میرے بھائیو جو روایت ایسی ہو جھوٹی ہو باطل ہو جیلی ہو بے سروپا ہو گھر میں بنائی گئی ہو اس سے ہم قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتے ہم قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن پاک سے کریں گے سورہ آراب سے کریں گے آرٹ اس پارے سے کہیں گے اعلیٰ ربانہ و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خلاصہ کلام یہ ہے کہ قران پاک کی تفسیر میں قران پاک کا معنی مفہوم جاننے میں پہلا اصول یہ ہے کہ قران پاک کی تفسیر قران پاک سے لی جائے۔ میرے بھائیو دوسرا اصول دوسرا اصول یہ ہے کہ قران پاک کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ کی تفسیر قران پاک کے بعد سب سے اہم تفسیر ہے۔ اور اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائیو نبی علیہ اصلاط اسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سرکاری مفسر ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے اللہ نے کہا ہے وہ انہیں کا ذکر یہ تو ماضی رہی کیا نبی علیہ اصلاط و ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر کیوں نازر کیا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ لوگوں کو کیوں نہیں دے دیا گیا نبی علیہ اصلاط اسلام کے ذریعے لوگوں کو یہ پاک کیوں ملا تاکہ آپ اس قرآن پاک کی تفسیر بھی کر دیں لوگوں کو اس کا معنی مفہوم بھی بتا دیں لوگوں کو قرآن پاک کا مطلب اور مقصود بھی بتا دیں تو نبی علیہ تو اسلام قرآن پاک کے نمبر ایک مفسر ہیں اس لیے میرے باجو جب تفسیر آپ کی طرف سے آ جائے تو اپنی آنکھیں جھکا دینی چاہیے سرپسی میں خم کر دینا چاہیے وہاں یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے مسرت والے کیا تفسیر کرتے ہیں میرے پیر کیا تفسیر کرتے ہیں میرے بزرگ کیا تفسیر کرتے ہیں میرے شیخ کیا تفسیر کرتے ہیں میرے استاد کیا کہتے ہیں میرے والد کیا کہتے ہیں نہیں میرے بھائیوں جب آمنہ کے لال کی تفسیر آ جائے وہاں کسی اور کی تفسیر نہیں چلے گی امام تبری امام بخاری دو بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب سلمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے ہافو والی وسلاۃ المسط وسلاط المستا سے کیا مراد ہے درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے تو جناب علی نے کہا کہ ہم یہ سنتے تھے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے لیکن نبی علی اصلاط اسلام نے بتایا کہ اس سے مراد اصر کی نماز ہے تو جناب علی کہتے ہیں کہ جب آپ کی تفسیر آ گئی ہم نے اپنی تفصیل چھوڑ دی تو میرے بھائیو دیکھیے صحابہ اکرام نے نبی علیہ اصلاط اسلام کی تفسیر آنے کے بعد اپنی تفسیر چھوڑ دی ہے کیونکہ نبی علیہ اصلاط اسلام کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے اور تیسرے نمبر پہ میرے بھائیو صحابہ اکرام کی تفسیر لی جائے گی کیوں کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کو جاننے والے وہ ہیں ان کے سامنے قرآن نازل ہوا ان کے سامنے قرآن کے اوپر نبی علیہ السلام نے عمل کیا وہ ابھی زبان کے معاشر تھے اس لیے نبی علیہ اصلاث اسلام کے بعد ان کی تفسیر کی بہت زیادہ حیثیت ہے اللہ تعالیٰ ہے تو کرسی بھی فرماتے ہیں واسی یا کرسی جو حسم کرسی سے کیا مراد ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کرسی سے مراد ہے اللہ کی بادشاہ اللہ کی سلطنت اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کا علم اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کی کرسی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے یہ تفسیر کیوں صحیح ہے اس ریخ یہ تفسیر عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ علوما نے بیان کی ہے صحابی رسول نے بیان کی ہے اور صحیح سر کے ساتھ آتی ہے میرے بھائیوں تفسیر کا چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ تفسیر کے سلسلے میں عربی زبان کی طرف رجوع کریں کیونکہ اللہ نے قرآن نازر کیا ہے عربی زبان میں اللہ فرماتے ہیں ان نہ قرآن عربی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن عربی میں اس لیے ناظر کیا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اس لیے میرے بھائیوں قرآن پاک کو عربی میں سمجھا جائے عربی زبان میں سمجھا جائے لیکن آخری بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں رکھیں کہ عربی زبان کی قرآن پاک کی تفصیل سمنے میں قرآن پاک کا مانم فوم جاننے میں بہت زیادہ حسیت ہے لیکن جب قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی تفسیر صحابہ کلام کی تفسیر سے عربی زبان کی تفسیر ٹکرائے گی تب ہم قرآن کی تفسیر کو مقدم رکھیں گے نبی علیہ اصلاط اسلام کی تفسیر کو مقدم رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عربی سمنے میں ہمیں غلطی لگی ہے میرے بھائیو نبی علیہ اصلاط اسلام کی تفسیر قرآن کی تفسیر عربی اشعار سے مقدم ہے میری اور آپ کی عقل کے اوپر مقدم ہے میرے اور آپ کے استاد کی عقل سے مقدم ہے میرے اور آپ کے مسلب کے اوپر مقدم ہے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب مسروب سے یہ مصروف تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین من جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا منظام محمد فقل آدم فریا کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ اثرات اسلام نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اللہ کے اوپر الزام تلاشی کر رہا ہے جناب مسرو کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا دلست میں ہو کے بیٹھ گیا میں نے کہا یا امر مومن چاہی امل مومن مجھے محل دیجیے سمجھنے کا موقع دیجیے جلدی نہ کیجیے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی علی اصلاۃ اسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا اگر نہیں دیکھا تو قرآن کن دو آئٹوں کا کیا مطلب ہے ولا قزرہ آلو فکل مدین ولا قزرا آزرت اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علی اصلاۃ اسلام نے اسے دیکھا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی علی اسلات اسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جناب ایسا نے کہا مصروف اس امت میں سے میں نے سب سے پہلے نبی علی اسلط اسلام سے سوال کیا تھا کہ ان دو ایٹوں کا کیا مطلب ہے جن دو ایٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ نبی علی اسلام نے اسے دیکھا ہے کسے دیکھا ہے یہ اسے کون ہے اس سے مراد کون ہیں تو نبی علی اسلط نے کہا تھا اس سے مراد زبریل علی اسلام ہیں اور فرمایا تھا کہ میں نے دلیل علی اسلام کو ان کی اصلی شکو صورت میں زندگی میں صرف دو بار دیکھا ہے اس کے علاوہ جب بھی دیکھا وہ کسی انسانی شکل میں آئے کسی اور شکل میں آئے لیکن ان کی اصلی شکل صورت میں انہیں دو بار دیکھا ہے تو میرے بھائیو مسروخ عربی زبان کی وجہ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ زمیر کا مرجہ جو ہیں وہ جناب جلیل علی اسلام ہیں لیکن حدیث نے بتایا جناب ایسا نے خبردار کیا اور حدیث کا حوالہ دے کے کہا کہ نہیں یہاں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہیں اور مسروک سم رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیں تو بہرحال جناب ایشا رضی اللہ نے حدیث پیش کی اور ان کی غلط فہمی ختم کا ڈالی میرے بھائیوں یہاں سے مجھے آپ کو سبق مل گیا کہ جب تفسیر اللہ تبارت کے قرآن کی طرف سے آئے جب تفسیر نبی علیہ السلاط اسلام کی طرف سے آئے جب تفسیر صحابہ کرام کی طرف سے آئے تو پھر عربی زبان کے قواعد نہیں کریں گے پھر اپنے مسرت کے قواعد نہیں چلیں گے اپنے مذہب کے قواعد اور اصول و ضوابط نہیں چلیں گے اپنے استاد شیخ کی بات نہیں چلے گی اس لیے میرے بھائیو قرآن پاک سیکھیے لیکن قرآن پاک کے اصول و ضوابط اپنے سامنے رکھیے تفسیر کی کلاسیں جو اس دعوی سینٹر میں ہو رہی ہیں ان میں شریک ہو جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نیا فرمائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نیا فرمائے تبلیغ میں قرآن پاک کو استعمال کرنے کی توفیق نیا فرمائے کہ جب بھی ہم تبلیغ کے لیے نکلیں قرآن پاک کی تبلیغ کریں یہ عید، وہ عید بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے مصرب کی کتابیں پڑھتے رہیں اللہ کا کلام تبلیغ میں پڑھیں اور آخر میں میں اس سینٹر کے ذمہ داران اس کے مدیر یہاں کے مشیک شیخ مختار شیخ تمیم شیخ شعیب ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی توجہ سے یہ گفتگو سنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا کہنا قبول فرمائے اور ہمیں صحیح ایمانوں میں قرآن پاک کو پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو میرے اور آپ کے دل کی بہار بنا دے میرے اور آپ کے سینے کا نور بنا دے اللہ تو بات قرآن پاک کو ہمیں ایسے سرنے کی توفیق نہ فرمائے کہ اس کی وجہ سے ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں ہمارا اصراب ختم ہو جائے وا خدا نہ وزا پال